بہار شریعت حصہ اول سے عقائد متعلق نبوت پیش کر رہے ہیں اور آج تک ہم نے تینتیس عقیدے پڑھ لیے چونتیسواں عقیدہ ارشاد فرماتے ہیں اور انبیاء کی بے خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان میں سے ہر ہر نبی کی بے کسی ایک قوم کی طرف ہوئی ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق انسان و جن بلکہ ملائکہ حیوانات جمادات سب کی طرف مبوس ہوئے کل تک ہم نے جو عقید پڑھے تھے وہ سب انبیاء کرام کے سلسلہ میں تھے لیکن عقیدہ نمبر چونتیس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاصوں کا ذکر فرما رہے ہیں. ان چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص ہے ایک چیز زور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ باقی جتنے کے جتنے انبیاء کے رام تشریف لائے وہ ایک قوم کی طرف مبوس ہوئے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ شان بخشی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بن کر مبوس ہوئے انسان جن فرشتے جماعتات حیوانات جتنے بھی ہیں سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی بن کر تشریف لائے جس طرح انسان کے ذمے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے یوں ہی ہر مخلوق پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری فرض ہے جس طرح انسانوں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے اسی طرح فرشتوں پر بھی جنوں پر بھی حیوانات جماعت سب پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقط انسانوں کے یا کسی خاص ایک علاقے کے نبی بن کر تشریف نہیں لائے بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے نبی بن کر مبوس ہوئے عقیدہ نمبر 35 حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ملیکاؤ انسو جنو حورو حیوانات و جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہے اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وما اور صلی اللہ رحمت اللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اس کے اندر انسان جن ملک تمام کے تمام شامل ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے لیکن پھر اس رحمت کے معنی میں اقسام ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے ایک خاص حصہ ملا ہے دین اسلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کفار کے لیے بھی رحمت بن کر آئے کہ کفار پر اس دنیا کے اندر عذاب نہیں ہو رہا یا ان کو جو وجود ملا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے ملا ہے تو لہٰذا اس اعتبار سے ان کے لیے رحمت پوری کائنات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں لیکن رحمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اچھائی برائی پر نرمی ہی اختیار فرماتے تھے خدا رسول کے دشمن کے ساتھ بھی دوستی اور دوست کے ساتھ بھی دوستی رحمت کا معنی یہ نہیں ہے رحمت کے معنی کی آگے تفصیل ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کے لیے رحمت ہے کہ ان کو وجود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے ملا ہے اور دنیا پر پہلے جتنی بھی قومیں تھیں وہ اگر کوئی گناہ کرتی تو عمومی طور پر دنیا کے اندر ہی عذاب آ جاتا تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت بن کر کفار کے لیے بھی اس طرح تشریف لائے ہیں کہ اب عمومی طور پر ان کی بھی شکلیں مسخ نہیں ہوتی عمومی طور پر اگر ایک ایک فرد کی ہو جائے تو اس کی نفی نہیں ہے عمومی طور پر پہلے جس طرح پاندر بن جاتے تھے اور ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں اس طرح کا عذاب دنیا میں کفار پر بھی نہیں آئے گا اس معنی میں کفار کے لیے بھی رحمت لیکن مومنوں کے لیے رحمت ہے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیارا دین دین اسلام دیا ہے عقیدہ نمبر 36 حضور خاتم النبیین ہے یعنی اللہ تعالی نے سلسلہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے کا ہے یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں قرآن نے واضح لفظوں میں اعلان فرمایا ماں کان محمد من ولا رسول اللہ خاطم کہ محمد کریم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا یہ قرآن پاک کا واضح اعلان ہے اب اگر کوئی شخص ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے جائز ہے ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اس طرح کا عقیدہ نظریہ رکھنے والا کافر مرتد در اسلام سے خیال جس طرح کے قاسم ننوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس اس کے اندر لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا وہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں زمانہ کے اعتبار سے نہیں رفت اور مقام کے اعتبار سے مرتبہ کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں جب بھی مرتبے کی بات کرو تو آپ کا مرتبہ سب سے بلند ہے جس نبی کی بھی بات کرو گے چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے پہلے کوئی نبی گزر کو گئے چاہے بعد میں کوئی آ جائے یا حضور کے زمانہ میں بھی ہوں جس کے مرتبے کی بات کرو گے تو اس کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہوگا تو مرتبہ کی جب بات کرتے جاؤ گے تو مرتبہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی و سلم پر ختم ہو جاتا ہے حضور کی شان سب سے بلند ہے اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے زمانہ کے اعتبار سے وہ کہتا ہے کہ آپ کو آخری نبی سمجھنا یہ عوام کا, ہے ہے کا خیال ہے حضور کو زمانہ کے اعتبار سے آخری نبی سمجھنا یہ عوام کا خیال ہے, کہتا ہے خواست جو لوگ ہیں میری طرح کہتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر حضور کی کوئی شان نہیں بنتی حضور کی شان اس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو مرتبہ کے اعتبار سے آخری نبی سمجھا جائے اور یہ کہا جائے کہ مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ختم ہوتا ہے جس کسی نبی کے مرتبے کی بات کرو گے تو آخر جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر بات ختم ہوگی کہ مرتبہ کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے آگے کوئی بھی نہیں ہے مرتبہ کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بعد کوئی بھی نہیں ہے حضور آخری ہے مرتبہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کہتا ہے کہ آخری نبی ہیں جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا زمانہ کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں یہ قرآن احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اور جو کہے کہ زمانہ کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی نہیں ہیں بلکہ مرتبہ کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں اور زمانہ کے اعتبار سے فرض اگر کوئی اور نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر اور مرتد ہے بلکہ ایسا کافر اور مرتد ہے کہ جو اس کے کفر کے اندر شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ان کے زمانہ میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی باسط کو یقیناً قطع محال و باطل جاننا فرض اجل و جز ایکان ہے فلاں رسول اللہ وقاطمنبی نس قطعی قرآن ہے اس کا منکر نہ منکر بلکہ شک کرنے والا نہ شک کے ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم خیال رکھنے والا قطعا اجمان کافر ملعون ہے فرماتے کہ جو بندہ کیونکہ قرآن پاک کی نس سے یہ ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے زمانہ کے اعتبار سے فرماتے جو اس کا منکر ہے وہ کافر فرماتے نہ فقت اس کا منکر بلکہ شک کرنے والا کہ حضور شاید آخری نبی نہ ہو زمانہ کے اعتبار سے شک کرنے والا فرماتے ہیں وہ بھی کافر پھر آگے فرماتے نہ فقط شک کرنے والا بلکہ ضعیف کا وہم زین کے اندر لانے والا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی نہ ہو زمانہ کے اعتبار سے تو فرماتے ہیں وہ بھی کافر و مرتد ہے فرماتے نہ ایسا کہ وہی کافر ہو بلکہ جو اس کی عقیدہ ملعنا پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے امام علیہ سنت فاضل بریلی فرماتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی نہ سمجھے وہ بھی کافر اور جو شک کرے کہ حضور شاید آخری نبی نہ ہو وہ بھی کافر ادنا سا وہم زین کے اندر لائے کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم زمانہ کے اعتبار سے آخری نبی نہ ہو تو فرماتے ہیں وہ بھی کافر اور کافر بھی ایسا کہ جو ایسے بندے کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا فقط یہ کافر نہیں ہے یہ تو اپنے گندے عقیدے کی بنا پر کافر ہے ہی ہے جو بندہ اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے عقیدہ نمبر سینتیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل جمی مخلوق الہی ہیں کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوقات الہی سے افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان دی ہے کہ باقی جتنے حضرات کو بھی جو کمالات جو خوبیاں تنہا تنہا ملی ہیں وہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر جمع فرمائی ہیں جتنے بھی معجزاد جتنی بھی شانیں دیگر انبیاء کو ملی وہ ساری کی ساری حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں جمع ہے اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا آنچ خوباں ہما دارن تنہا داری کہ جتنی خوبیاں ان تمام کو فردن فردن ملی تھی اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اندر وہ جمع فرما دی ہے کسی کو معاذہ دیا گیا تھا کہ ان کا عصا اجدا بن جاتا تھا یہ شان حضور کو بھی حاصل ہے کسی کا ہاتھ مبارک سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا یہ موجرہ حضرت موسیٰ علیہ کو ملا یہ شان حضور اکرم صلی اللہ کو سے اونٹنی حاملہ پیدا کر سکتے ہیں تو یہ شان حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی حاصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلط کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعام کے اندر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو زمین و آسمان کے تمام خزانے دکھا دیے حضرت ابراہیم علیہ السلۃ والسلام زمین و آسمان کے ذر ذرے کو ملادہ فرما رہے ہیں ذر ذرے کو جانتے ہیں تو یہ شان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو فعل ملا باقیوں کو جو کچھ بھی ملا جس جس نبی کو جو کچھ بھی ملا حدور کے صدقہ سے ملا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے ملا بلکہ کمال اسی لیے کمال ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کمال تب کمال بنا کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم چومنے کی شہادت ملی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامل و اکمل ہے اوساف کی بنا پر نہیں اوساف نے تو کمال پایا ہے حضور سے لگ کر لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے کامل و اکمل ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا کمال کسی وسط سے نہیں بلکہ اس وسط کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کامل و مکمل ہو گیا ہے کہ جس میں پایا جائے گا اس کو بھی کامل کر دے گا یہ ان اوصاف کی شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم چومنے سے ان کو یہ اعزاز ملا ہے کہ یہ اوصاف جدھر جدھر پائے جاتے رہیں گے ان کو بھی کامل کرتے جائیں گے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوصاف کی وجہ سے کامل نہیں ہوئے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفس ذات کے اعتبار سے کامل و اکمل ہیں عقیدہ ہمارا اٹھتیس محال ہے کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل ہو جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل بتائے ہے گمراہ ہے یہ کافر ہے کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف خاصہ میں شریک نہیں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل نہیں ہے یہ جتنی روایتیں گھڑی گئی ہیں نا یہ ملہ خانے والی ایک روایت عام طور پر پڑتا ہے کہ صحیح کے اکبر فلاں نبی کی نظیر ہیں حضرت سنگ نوبر فاروق فلاحان نبی کی نظیر ہے اور حضرت علی کے سلسلہ میں کہتا ہے کہ حضور نے فرما علی, علی محمد کی نظیر ہے یہ شیوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے موزوں روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممکن ہی نہیں, نہیں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظیر محال ہے ہمارے فضل حق آبادی رحم اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے امتناع نظیر کے مسئلہ پر بڑی زخیم فارسی کے اندر کتاب ہے آپ نے اس کتاب کے اندر یہ درائل کے ساتھ ثابت فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر ہو ہی نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر محال ہے ہو ہی نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور نظیر اس طرح کی جتنی بھی شیعوں کی طرف سے گڑی گئی جھوٹھی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری موضوع گڑت ہیں ان کا بالکل بھی اسلام کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے ملہ خانے والی جہل کو اور اس طرح کے جتنے بھی جاہل خطیب ہیں ان کو سبق لینا چاہیے ہمارے امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ملفوظ آتے آلہ حضرت جلد نمبر تین کے اندر حصہ نمبر تین کے اندر فرمایا کہ یہ روایت موزوں گڑت ہے علی النظیر علی میں محمد کی نظیر ہے اس روایت کے متعلق امام علیہ سنت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ یہ روایت موزوں گڑت ہے عقیدہ نمبر انتالیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عزوجل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جوائے رضاۓ مولا ہے اور اللہ تعالی زوجل طالب رضاۓ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرتبہ محبوبیت کبریٰ ملا ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالی کی رضا چاہتی ہے اور اللہ تعالی حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جس طرح کہ قران پاک کے اندر ہے والا سوف یعتیک ربک اللہ۔ امام سنت سرکار نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ عقیدہ نمبر 40 حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے۔ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک بلکہ بالہ عرش رات کے ایک خفیف حصہ میں ما جسم تشریف لے گئے یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے میراد پر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے اور حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں ایک خفیف سے حصے میں کہ کنڈی ہلتی رہی اور جہاں پر وضو فرمایا تھا پانی چلتا رہا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے راستے میں ایک درخت کی ٹہنی سے آپ کے امامہ شریف کا شملہ لگا تو آپ واپس تشریف لائے ابھی وہ ٹہنی ہل رہی تھی اتنی خفیف سی مدت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی لمبی سیر فرمائی اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ سیر فرمانے کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو اور جمال اللہ بچس میں سر دیکھا اللہ تعالی کی زیارت دنیا کی زندگی کے اندر جاگتے ہوئے زہری آنکھوں کے ساتھ جس شخصیت کو حاصل ہوئی ہے موزور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب مراج اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا اور تمام ملکوت سما باد ارد کو بتفصیل تفصیل ذرہ ذرا, ذرا فرمایا یہ ساری کی ساری چیزوں کا ملاحظہ فرمانے کے بعد اور اتنی لمبی سیر فرمانے کے بعد آپ قلیل مدت کے اندر واپس بھی تشریف لے آئے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص شان اور خاصہ ہے عقیدہ نمبر اکتالیس تمام مخلوق اولین و آخری حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نیاز مند ہیں یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے نیاز مند ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شان بخشی ہے کہ پوری کائنات حضور کی نیاز مند ہے